حضرت زید ابن رقم اللہ عنہ حدیث ہے قال اصہاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ مہادی ادای ہو یا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا قال سنت و ابھی ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے ایک نے کی اور یہ بھی ہے کہ قربانی اپنے صاحب کو اپنے اوپر بٹھا کر پل سرات کی رہداری اور پل سرات سے گزارے گی یہ بھی اس کی فضیلت اس لیے فرمایا کہ فربا اور اچھا جانور کا انتخاب کیا جائے قربانی کے لیے ایب دار جانور اس کے مسائل بے شمار کون سا ایب پایا جائے تو قربانی ہو جائے گی کون کون سا عیب پایا جائے تو قربانی نہ ہو اس کی تو پوری بحث ہمارے کتب فکر میں موجود ہے تو اس لیے قربانی ہی کرنا اس مہینے میں جس پر واجب اس کے لیے یہی ضروری اس کا کوئی اور نعمل بدل نہیں جیسے آج کل پرویزی اور اس قسم کے لادین فرقے اپنے آپ کو اسلامی کہلا کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کی رقم کسی غریب کو دے دی جائے یتیم خانے میں دے دی جائے کسی غریب کو کپڑے بنا دیے جائیں ہرگز نہیں پوری امت کا اس پر اجماع کہ قربانی جو ہے دنوں میں ایام الاضحیٰ میں قربانی ہی کی جائے اور اس کا کوئی نعم بدل نہیں ہاں اس کا بدل کب ہوگا جیسے ایک آدمی پر قربانی واجب نہ تھی لیکن وہ قربانی کے آخری دن کوئی پیسے آئے اور اس پہ قربانی واجب ہو گئی اور جانور لینے گیا تو جانور نہیں ملا یا قربانی کا جانور لے کر آیا اور آخری دن میں سورج غروب ہو گیا تو ایسے موقع پر اس زندہ جانور کو صدقہ کرنا ہوگا یا اوسط جس درجے کی قربانی ہوتی ہے اتنی رقم اس کو صدقہ کرنی ہوگی ورنہ جس نے ایام پا لیے وقت ہے پیسے ہیں اس پر واجب ہے تو سوائے قربانی کے کوئی اس کا محترم حضرات بدل نہیں اور اس کی تعدیب میں فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہو اور اس نے قربانی نہ کی تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ سے نکل جائے تو حضور نے بڑی سخت سرزنش فرمائی